بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عد وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الغجيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلطة وعلموا أن الله مع المحفقين وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق رسوله النبی میرے محترم بھائیوں باجوڑی کے مجاہدین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ اللہ جلال کا فضل ہے اکرام انعام اور احسان ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ ہماری ملاقات ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم مختلف قوموں سے مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود الحمد اسلام کے نام پر ایک جھنڈے خلے جمع ہیں اور اسلام کے نام پر تحریک طالبان پاکستان کے مرکز پر جمع ہیں یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے آپ حضرات کو یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان میں جہاد کی بنیاد منظم جہاد کی بنیاد جنوبی وزیرستان کے علاقے اوانا میں دو ہزار چار میں رکھیں گے اور سے تعلق رکھنے والے جہاد فرمایا اور محاصرہ کیا بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے تقریباً آج آٹھ سال ہو چکے ہیں کہ وہ جہاد جو پاکستان میں انتہائی بےبسی کے عالم میں شروع ہوا تھا اور انتہائی قسم فرسی کے عالم میں شروع ہوا تھا کمزوری کے عالم میں شروع ہوا تھا آج الحمدللہ اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ تمام قبائل سے ساتھی یہاں موجود ہیں پورے پاکستان کے چاروں صوبوں اور کشمیر گرگر بلتستان ان علاقوں سے تعلق رکھنے والے مجاہدین یہاں پاکستانی جہاد میں شامل ہیں رہے وہ لوگ جو مہاجرین ہیں تو وہ امریکہ سے آنے والا مہاجر بھی افریقہ سے آنے والا مہاجر بھی عرب ملکوں سے آنے والا مہاجر بھی روس کے ممالک سے آنے والا مہاجر بھی چیچنیا ازبکستان تاجکستان ترکمانستان حتیٰ کہ افغانستان سے آ کر مہاجرین پاکستانی جہاد میں شریف نہیں یہ اللہ جللہ جلالہ کی نعمت ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو غمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں ان اللہ اذا اراد امرن حیع له اسبابه جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے جہاد پاکستان تین مرحلوں میں منخصن ہیں سب سے پہلا مرحلہ یہ ازبکستان کے چند مہاجرین اور ان کے تھوڑے بہت انصار نے مل کر جو جہاد کیا یہ مرحلہ ہے اور یہ مرحلہ تقریباً دو ہزار سات تک کا ہے دو ہزار سات میں جولائی کے مہینے میں میری اور آپ کی بہنوں نے ہمارے اور آپ کے علماء و طلبا نے لال مسجد میں جو قربانیاں دی جن قربانیوں کے ذریعے انہوں نے ہم مردوں کو بھی شرمایا اور انہوں نے یہ بتایا ہمیں کہ صرف داڑھی والے لوگ مرد نہیں ہوتے ہیں بغیر داڑی کے بھی مردانگی کی جا سکتی ہے اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے ڈاڑیوں والوں نے مردانگی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ لوسی اور بغیرسی کا مظاہرہ کیا لیکن بہرحال ہماری ان بہنوں نے اور ہمارے ان بھائیوں نے ہمیں پاکستانی جہاد کے بارے میں بہت کچھ سکھایا ان کی قربانیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جن کی آنکھوں پر نقاب پڑا ہوا تھا اور جن کی آنکھوں پر پٹیاں پڑی ہوئی تھی وہ نہیں سمجھتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو چند ازبکو تاجکو اور پاکستانی فوج کا آپریشن ہے بس اور کچھ نہیں ہے لیکن ان حضرات کی قربانیوں کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں کام اس طریقے بہت بڑا ہے یہ دوسرا مرحلہ تیسرا مرحلہ تحریک طالبان پاکستان کے وجود کا ہے تحریک طالبان پاکستان منظم شکل میں وجود میں آئی اور جنوبی وزیرستان سے لے کر باجوڑ مہمند سوات، اور اگزید، خیل، شمالی و جنوبی وزیرستان خیبر ایجنسی ان تمام علاقوں سے مجاہدین نے آ آ کر اور مجاہدین کے نمائندوں نے آ آ کر بیت اللہ امیر صاحب شہید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر گیا تھا کہ ہم پاکستان میں جہاد کریں گے اور پاکستان میں اسلامی نظام قائم کریں گے آج اس دیت کو تقریباً چار سال ہو چکے ہیں دو ہزار میں تحریک طالبان پاکستان کی بنیاد رکھی گئی نو دس گیارہ بارہ یہ چوتھا سال چل رہا ہے ان چار سالوں میں اللہ جل جلالہ نے پورے پاکستان میں مجاہدین کی ایک نئی نسل پیدا ہوا ہے اور آپ ان حضرات کو یہ کہہ سکتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاکستان میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے افغانستان میں جہاد کمزور ہوا ہے آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان میں جہاد کمزور نہیں ہوا ہے بلکہ یہ تو پاکستان ہی کم جائے گا یہ تو پاکستان ہی میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن انہوں نے جب ظلم کو دیکھا تو یہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے خلاف کام کیا یہ تو وہ لوگ تو نہیں تھے جو افغانستان میں جا کر لڑتے نہیں یہ بہت کم تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے افغانستان کو دیکھا ہے تحریک طالبان پاکستان کے جو مجاہدین ہیں وہ پاکستان ہی کے ہیں اور پاکستان ہی میں لڑ رہے ہیں اس لیے اس سے جہاد افغانستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ اس سے جہاد افغانستان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے الحمدللہ پاکستان کے مجاہدین نے اپنے افغان بھائیوں کا اپنے افغان بھائیوں کی امداد کی اور ان کی طرف جانے والے کانوائیوں کو مارا ان کی طرف جانے والے امداد کو کاٹا اور ان کے دشمن پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج کو نقصان پہنچایا اور الحمد آج تک پہنچا رہے ہیں ہم الحمدللہ اس بات پر کچھ ہیں چاہے کوئی کچھ بھی کہے پاکستان میں جو مجاہدین اس وقت مصروف ہیں یہ ملا امیر المومنین کے لشکری ہیں یہ ملا امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہدہ ان کے سپاہی اور ان کی ساتھ ان کے ہاتھ دست مبارک پر گیا اور الحمد افغانستان کے طالبان اور پاکستان کے طالبان میں کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے بھائی وہ ہمارے لیے روتے ہیں ہم ان کے لیے ان کا غم اور ہمارا غم ایک ہے ہم سب کا مقصد اسلامی نظام کا قیام ہے پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام افغانستان میں اسلامی نظام کا قیام پوری دنیا میں اسلامی نظام کا قیام وہ ان کا بھی مقصد ہے اور ہمارا بھی مقصد ہے الحمد یہ جو جہاد شروع ہوا ہے اس میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں پاکستان میں جو جہاد اس وقت ڈاری ہے اس میں بہت زیادہ قربانیاں دی گئی سوات سے لے کر جنوبی اور شمالی وزیرستان تک دسیوں دس ہزار لوگ جو ہیں قتل ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں اور جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سینکڑوں کے حساب سے مسجدیں شہید کی گئی ہیں سینکڑوں کے حساب سے مدرسوں کو شہید کیا گیا ہے اور علاقوں کو ویران کیا گیا ہے جنوبی وزیرستان مسود کا علاقہ مکمل فوجیوں نے گھروں تک کو آگ لگایا ہے باجوڑ کے علاقے میں بھی یہی بات وہاں سے لوگ ہجرت کر کر کے بے بتی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں مامن ایجنسی میں بھی یہی حال ہے درادن خیل میں بھی یہی حال ہے اور ردے ایجنسی میں بھی یہی حال ہے جس نے بھی اس تعبت کے خلاف آواز اٹھائی ہے اس کو قربانی دینی چاہیے میرے دوست محبت قربانی مانی ہے اگر آپ اور ہم اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ہمیں قربانی دینی پڑے گی قربانی کے بغیر اسلامی نظام کبھی بھی نہیں آ سکتا قربانی کے بغیر ہم کبھی بھی, بھی جمہوری نظام کو ختم نہیں, نہیں کر سکتے قربانی کے بغیر ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ باطل کا مقابلہ نہیں کر سکے تو ہم کیسے قربانی کے بغیر باطل کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا کوئی امکان نہیں لیکن یہاں چند باتوں کا چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جہاد سے کیا کیا فائدے ہمیں ملے نقصانات تو وہ دشمن گنواتے ہیں کہ آپ کو یہ نقصان ہوا ہے یہ نقصان ہوا ہے وہ نقصان ہوا ہے لیکن چند فوائد میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو پہچانا ہے ہم نے اپنے دشمن کو پہچانا ہے پاکستانی حکومت پاکستانی فوج پاکستانی خفیہ ادارے یہ ہمارے دشمن ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہمیں پتا نہیں ہم تو انہیں تنظیموں میں گمتے پھرتے تھے کسی کا نام حرکت المجاہدین ہے کسی کا نام حرکت الجہاد ہے اور کسی کا نام جیش محمد ہے اور کسی کا نام جمیت المجاہدین ہے یہ سب ایسے ہی کی تنظیمیں اور ہم پاکستان کے رہنے والے انہیں ایسے کی تنظیموں میں مانسیرا میں کوٹلی میں کشمیر میں افغانستان کے مختلف علاقوں میں تربیت لیتے تھے اور افغانستان کے جہاد میں شریک ہوا کرتے یاسر کے کہنے کے مطابق ترخم بارڈر سے اس طرف جہاد ہے اور اس طرف فساد اگر آپ ترخم بارڈر سے اس طرف چلے گئے تو آپ کا کام جہاد کی سبھی اللہ ہے لیکن توخم بارڈر سے اس طرف پاکستان میں اگر آپ نے کوئی پائرنگ کی تو آپ مستقب ہیں آپ بدماد ہیں آپ باغی ہیں اور آپ دہشت گرد ہیں اللہ آخری اور بہت سارے الفاظ آپ کو دیے جاتے ہیں الحمدللہ سب سے بڑا فائدہ ہمیں پاکستانی جہاد میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو پہچانا ہے اور اپنے دشمن کو پہچان کر ہم نے امت کو خبردار کیا ہے کہ اس سروس پاکستانی حکومت سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یہی دشمن ہے ان سے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد میرے دوستو دشمن کو پہچان لینا یہ بہت بڑا فائدہ ہے اگر ہم دشمن کو نہ پہچانتے تو ہماری آئندہ نسل بھی اسی طرح غلط جاتی ہے لیکن الحمدللہ للہ آج ہماری یہ جو نئی نسل ہے میں تیس سال کا ہوں اور ہمارے جو ساتھی ہیں جو سترہ اٹھارہ سال کی یہ دوسری نسل ہے تیس سال کی نسل جو ہے اس میں سے اکثر شہید ہو رہی ہے دوسری نسل کو ہم یہ میراث منتقل کر رہے ہیں ہم اس بات اس میراث کو منتقل کرتے ہوئے اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے بیانت نہیں کی. ہماری عمر کے لوگ جو شہید ہو کر جا رہے ہیں بےس اللہ عبید صاحب کی عمر جو ہے تینتیس پینتیس سال تھی اس سے زیادہ نہیں تھی کاری حسین کی عمر جو ہے ستائیس اٹھائیس سال تھی اس سے زیادہ نہیں تھی قاری حسین میرا شاگرد جامعہ فاروقیہ میں میرے, ساتھ میرے پاس پڑھتا رہا, رہا. ثانیہ سالثہ رابیہ شرجانی کے طبق میں اللہ کے فضل و کرم سے مدرسے سے باہر چلے گئے مدرسے کو ہم نے خیرباد کا الوداع خال. اب الحمدللہ للہ جو نئی نسل آ رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو یہ سمجھائیں کہ پاکستانی جہاد سے ہم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا ہم اس پر پشیمان نہیں ہم اس پر نادم نہیں ہم تھکے نہیں ہم نقصان میں نہیں کال ہوا اتارا ولا صحیح سستی مت ہونا ولا تخن شہیدوں کی وجہ سے غمگین مت ہونا پریشانیوں کی وجہ سے غمگین مت ہونا مشقتوں کی وجہ سے غمگین مت ہونا جیلوں میں جانے کی وجہ سے رمگین مت ہونا اقتصادی کمزوریاں اگر آتی ہیں تو غمگین مت ہونا ماں باپ سے جدا ہونا پڑتا ہے تو غمگین مت ہونا بھائیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے بہنوں کو قربان کرنا پڑتا ہے مال و دولت کو قربان کرنا پڑتا ہے جو بھی قربانی تمہیں دینی پڑے دے دیا کرو لیکن غمگین مت ہونا ولا تحجن. سستی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہمیں کہ میں نے بہت کام کر لیا بتا تھوڑا سا آرام کروں نہیں سستی کرنے کی اجازت نہیں ولا غمگین ہونے کی اجازت نہیں ہے و ان تم العمن اگر تم حقیقی مومن ہو تو تم ہی غالب الحمد للہ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اور الحمد للہ ہم ایمان کی قاطر قربانیاں دے رہے ہیں یا ایمان والد اگر تم اللہ کے دل کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا تماؤں پر غالب ادا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا کوئی بھی تمہیں شکست نہیں دے سکتا اپنے توپوں کے ذریعے سیاروں کے ذریعے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ہزار قسم کے دنیاوی اسلحوں کے ذریعے وہ آئے آپ کو شکست نہیں دے سکتے آپ کو مغلوب نہیں کر سکتے وہی عبد الکم لیکن اگر خدا نہ خاص اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے فمن من تو وہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے اللہ کے بعد ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا وہ علامہ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں الحمد میرے دوستو جس جہاد کو ہمارے اقادری نے شروع کیا ہے جس جہاد کو ہمارے ساتھیوں نے شروع کیا ہے الحمدللہ اس جہاز میں ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں ہمارے پجائی تاکیوں نے جس جہاز کو آگے بڑھایا ہے ہمارے شہیدوں نے جس جہاز میں اپنا خون دیا ہے ہمارے یتیموں نے جس جہاز میں اپنے ابو کو قربان کیا ہے اپنی ماؤں کو قربان کیا ہے اپنی بہنوں کو قربان کیا ہے اپنی بیٹیوں کو قربان کیا ہے ہم الحمدللہ للہ ان کے شکر گزار ہیں اور اس جہاز میں آگے بڑھتے رہنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کر اگر تم لوگوں کو زخم پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اگر تمہیں پریشانی ہوتی ہے اگر تمہارے تمہارے ماں باپ شہید ہوتے ہیں تمہارے بہن بھائی قربان ہوتے ہیں تمہاری مال و دولت ختم ہوتی ہے تمہارے گھر تباہ و برباد ہوتے ہیں الْقَوْمَ مقرم گفار کو بھی تو اسی طرح کی مصیبتیں پیش تعریف نہیں آپ ایک فضائی کرتے ہیں تو ان کا پورا مرکز تباہ کرتے ہیں اور پچاس پچاس کفار کو جہنم رسید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس تاریخ کو اور ان ایام کو ہم لوگوں میں دہراتے رہتے ہیں تم اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے مومن کون اگرچہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے لیکن اللہ تعالیٰ عجت کو مکمل کرنے کے لیے بندے کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کرے گا وہ تفرام کم سہادا اور اللہ تعالیٰ تم میں سے شہیدوں کو منتخب کرے گا اللہ تعالیٰ شہیدوں کو تم میں سے منتخب کرے گا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو شہادت نصیب نہیں کرتا جنگ کے دوران ہر قتل ہو جانے والا عظیم نہیں <تصفيق> جنگ کے دوران ہر فتل ہو جانے والا عظم شہید وہ اپنی نیت کے مطابق تم سے بس ہوگا اگر اس کی نیت میں ریاکاری ہے اگر اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے اگر اس کی نیت میں اللہ کی رضا نہیں ہے وہ تو شہید نہیں ہے وہادا اللہ تعالیٰ تم میں سے شہیدوں کو منتخب کرے گا جن کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تم لوگوں کو یہ امتحان نہیں کیا ہے کہ تم میں سے کون مجاہد ہے اور تم میں سے کون صبر کرنے والا ہے؟ میرے دوستو جہاد میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں الحمدللہ لیکن صبر کرنے والے کون ہیں اس کا پتہ نہیں دس دس سال بیس بیس سال تک جہاد کرنے کے بعد وہ لوگ جو ان فوجیوں کو مرتب کہا کرتے تھے وہ لوگ جو ان فوجیوں کو مناسب کہا کرتے تھے وہ لوگ جو ان فوجیوں کو, کو اپنا دشمن کہا کرتے تھے آج ان کو اپنا بھائی کہتے آج ان فوجیوں کو اپنا بھائی کہنے پر انہیں شرم نہیں ہے جن فوجیوں نے ان کے مدرسوں پر بمباری کی ان کے مساجد کو شہید کیا ان کی بیٹیوں کو گھروں سے اٹھا کر لے گئے ان کی بچیوں کی بےعزتی کی ان کے بچوں کو بے عزت کیا آج وہ انہی فوجیوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں میرے دوست یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے صبر نہیں کیا وہ ثابت قدم نہیں رہے اپنے موقف وہ اپنے عقیدے سے منحرف ہو چکے ہیں وہ اپنے عقیدے سے منحرف ہوئے انہوں نے اپنے نظریات کو بدل دیا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں پاکستانی فوجیوں کے خلاف ہماری ہمارا جہاد اور ہماری کاروائیاں فقط اپنے دفاع کے لیے ہے وہ غلطی پر ہماری کاروائیاں اور ہمارا جہاد فقط دفاع کے لیے نہیں ہم پاکستان میں اسلامی نظام ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس اب ان فوجیوں کے ساتھ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے بس ابھی ہمیں پاکستانی جو رابعی حدود کی حفاظت کرنی چاہیے ان سے ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ شریعت یا شہادت کا نعرہ جو ہم نے لگایا تھا ہماری لال مسجد کی بہنوں نے جو شریعت یا شہادت کا نعرہ ہمیں یاد دلایا تھا کہ یا شریعت ہوگی یا ہم شہید ہو جائیں گے کہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں کیا پاکستان میں اسلامی نظام آ چکا ہے کیا پاکستان کی عدالتوں میں اسلامی قاضی بیٹھے ہوئے ہیں کیا پاکستان کے محکموں میں پاکستان کے اداروں میں اسلامی شریعت نہ جب یہ سب کچھ نہیں ہے پھر آخر ہم کیسے اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں کیسے ہم اپنے موقف کو چھوڑ دیں گے اور کس طرح ہم اپنے عصیلے سے مخالف ہو جائیں اور وہ علماء جو کہ اس وقت مجاہدین پر ظلم کر رہے مجاہدین کو وہ بے بیوقوف سمجھتے ہیں مجاہدین کو وہ اسماق سمجھتے ہیں ان علماء سے الحمد للہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم کی ٹیم کتنے جانتے ہیں اللہ تعالی، ثم اللہ من کتابین پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر کے ماض بندوں کو اپنی کتاب کا علم لیا فمن ان میں سے ایک قسم وہ ہے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا وومنس ان میں سے ایک وہ ہے جو کہ درمیانہ رہا ومنہم اور ان میں سے تیسری قسم وہ ہے جو کہ اللہ کے فضر سے وہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں علماء تین قسموں پر ایک وہ علماء ہے جو کہ حق بولتے ہیں ایک وہ علماء ہے جو حق نہیں بولتے ہیں. خاموش رہتے ہیں وہ نہ آپ کی حمایت کرتے ہیں نہ دشمن کی حمایت کرتے ہیں اور تیسرے وہ علماء ہے جو مخالفت کرتے ہیں جو علماء حق بولتے ہیں وہ ہمارے سروں کے ساتھ ہیں. جو علماء حق بولتے ہیں وہ ہمارے استاد جو علماء حق بولتے ہیں ہم ان کے ہم ان کے پاؤں کے خاص ہم ان کی قدر کرتے ہیں ہم ان کے احترام کرتے ہیں, ہم احترام کرتے ہیں ہمارے استاد مفتی نظام الدین شانزی شہید رحیم اللہ نے حق تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی نعمت احمد نصیب کی اور وہ ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں ہم ان کے شاگرد ہیں ہمیں اس پر پتا دیکھے ان کے شاگرد امت کا ہر پرت انسان ان کا شاگرد استاد بننے کے لیے کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہے ان کو دیکھنا ضروری نہیں ہے ان کے پتوے کو سن کر جو جہاد میں اترا ہے ان کے پٹو کو دیکھ کر جو جہاد میں اترا ہے ان کے شاگرد ہیں ہم سب استاذ نظام الدین سامنے کے ہیں غازی عبد عبدالرشید سعید رحیم اللہ کو میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ ہمارے استاد اس لیے کہ ان, انہوں نے اور ان کے ساتھ ہزار تاغیروں نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ پاکستان میں جاتا ہے اور لال مسجد کے پتوے پر ان پانچ سو علما نے دستخط کیے ہیں اگر وہ آج بھی ثابت ختم ہیں اور آج بھی وہ اپنے خطرے پر برقرار ہیں وہ ہمارا ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں ہم ان کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی علما ہے ابو علماء ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر علماء نہیں ہوں گے تو ہم نہیں کریں. اگر علما نہیں ہوں گے تو مجاہد اور ڈاکو میں کیا فرق رہے گا اگر علما نہیں ہوں گے تو مجاہد اور شور میں کیا فرق رہے ہم اپنے کا احترام کرتے ہیں ہم اپنے کو مانتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کو اپنا اکابر نہیں سمجھتے کہ لال مسجد خاک و خون کا کھیت کھیلا جا رہا ہو اور آپ لندن میں بیٹھے وہ ہمارے قابل نہیں وہ ہمارے اساتذہ نہیں ہمارے اساتذہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام کی خاطر غیرت کرتے اسلام کی خاطر وہ اپنے جان اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں اسلام کی خاطر ان کا قلم چلتا ہے اگر وہ اسلام کی خاطر قربانی نہیں کرتے تو ہمارے اساتذہ نہیں ہو سکتا ہے ہم نے بیس سال ان سے سبق پڑا ہوگا لیکن اگر وہ اسلام کے نام پر غیرت نہیں کرتے تو ہمارا نہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں جو حق و علما ہے وہ ہمارے اساتذہ ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں ہم ان کے احترام کرتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ علماء کا احترام نہیں کرتے یہ طالبان علماء کی بات نہیں مانتے وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے اور جھوٹا ہے الحمدللہ جتنے بھی ایجنسی سے مجاہدین آئے ہیں ان سب کے بڑے علماء ہیں میں جتنے یا علماء کی طالبان علماء کی عزت نہیں کرتے وہ قبضہ جھوٹ بولتا تھا. دوسرے نمبر پر وہ علماء ہیں جو کہ خاموش بیٹھے ہوئے ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کریں تابعین یہ فرماتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے تابعین کا قول ہے السلہ کے تو حق, حق بات سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان اور وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہے جو عالم عالین حق بات کو نہ کہ اس کی مثال گونگے شیطان کی. شیطان ہے لیکن گونگا ہے خاموش ہے. استعید یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب کا علم دیا گیا جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تورات رات اور و زبور کا علم دیا اس وقت ان سے جو وعدہ دیا گیا تھا وہ کیا تھا لتو بینا سے لام تاکید ہے نور سفیرہ تاکید کے لیے ضرور اور ضرور تم لوگوں کو یہ کتاب میں موجود علم بتاؤ گے وہ نہ یہ تیسری مرتبہ چیز ہے اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں جو لوگ علم حاصل کرنے کے باوجود خاموش ہیں وہ اس آحت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ان سے وعدہ لیا کہ تمہیں علم اگر دیا جائے تو تم اسے بیان کرو اور اسے چھپاؤ گے نہیں. جو لوگ علم کو جانتے ہوئے بھی چھپاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لدی نے من بعد ما سے بل کی تھا کہ وہ لوگ جو کہ ہماری نازل کی ہوئی آیتوں کو اور ہماری نازل کی ہوئی ہدایت کے لوگوں کو نہیں بتاتے وہ چھپاتے ہیں خدا اللہ وحم اللہ اللہ تعالیٰ ان پر لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے ان پر لانت کرتا ہے. اِلَّا الذين ہیں لیکن صوبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس لیے ہم ان علماء سے درخواست کرتے ہیں ہاتھ توڑ کر درخواست کرتے ہیں جولی پھیلا کر درخواست کرتے ہیں ان کے پاؤں میں پڑ کر درخواست کرتے ہیں آؤ جہاد میں جہاد میں نہیں آتے ہو تو کم از کم جہاد میں آنے والوں کو تو شاباد اگر انہیں شاباد نہیں کہتے ہو کم از کم ان کے ان کے لیے دعا دلین تو إِلَّ توبے کا دروازہ کھلا ہوا مگر وہ لوگ جو کہ توبہ کریں وہ اب اور اپنی اصلاح کریں پارلیمنٹوں سے نکل جائے گا کی خدمت سے نکل جائیں تابو کی نوکری سے نکل جائے وہ اور اپنی کی ہوئی سیانتوں کو بیان کرے کہ ہم نے کھلا جگہ میں خیانت کی تھی ہم نے کھلا جگہ میں خیانت کی تھی، ہم نے کھلا جگہ, جگہ میں غلط فتوا دیا تھا ہم نے کھلا جگہ میں غلط فتوا دیا تھا ان باتوں کو بیان کرنا بھی سب ضروری ہے اس لیے کہ لوگ ان کے پتو کی وجہ سے جہاز میں نہیں آ رہے ہیں ان کے غلط فتو کی وجہ سے لوگ مہاجرین کی خدمت نہیں کرتے اور انسار کو برا بھلا کہتے کہتے کہ یہ فلاں ڈاکٹر برہان نے یہ عربوں کو ڈر دیا اس وجہ سے سوچ آئی ہے اور پورے باجوڑ کا ستیہ اور تباہ و, و برباد کر کے رکھ دیا تو اگر ڈاکٹر برہان ان کو گھر نہ دیتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. بھئی یہ تو انصار ہے اس نے تو اللہ کے اللہ کے حکم کو زندہ کیا ہے اور وہ تو مہاجرین تھے جو ان کے گھروں میں رہتے تھے وہ تو اللہ کے مہمان تھے اللہ کے مہمانوں کو انہوں نے جگہ دی ہے اور استحادی ان کے گھروں کو اگر تباہ و برباد کیا گیا ہے تمہیں تو ان کو خود خود, خود،, خود کو شاباد کہنا چاہیے کہ یار تمہاری وجہ سے الحمدللہ باجوڑ میں جہاد خود ہوا تمہاری وجہ سے شہیدوں کی کاروان میں شہیدوں کے کاروانوں میں،, کاروان میں اضافہ ہوا تمہاری وجہ سے ہمارے باجوڑ قوم کے خون بہائے اور باجوڑ قوم نے اسلام کے خاطر اپنے آپ کو قربان کیا ہے تمہیں تو اس آدمی کو آ کر آباد کہنا چاہیے لیکن تم تو اس کو ملامت کر دو اس کو غلط کہتے وہ بھائی انو ان کو بیان کرنا پڑے گا کہ میں نے فلاں جگہ میں ایاانت کی میں نے فلاں جگہ میں لوگوں کو غلط سمجھایا کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تین شرطوں کو پورا کرنے کے بعد توبہ کی جو شرائط ہیں چار شرائط وہ ہیں الگ اس کے بعد اسلحہ ہے اپنی اصلاح کرنی ہے و بین اور بیان کرنا ہے ان تمام شرائط کو پورا کرنے کے بعد میرا اللہ کہتا ہے او توبہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا وہ رحیم اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں میرے دوستو ہم جس مقصد کے لیے نکلیں گے الحمد یہ غلط نہیں دس سال گزر جانے کے بعد ہم اپنے جہاد میں نظر ثانی نہیں کر سکتے یہ امت کا جہاد ہے امت صرف پاکستانی مجاہدین کا جہاد نہیں صرف باجوڑ کے محمد کے عورت اور قبائل کے مجاہدین کا جہاد نہیں آٹھ سو کے قریب عرب مجاہدین کو پکڑ کر اس پاکستانی حکمرانوں نے پاکستان کے سبھی سوزیر حکمرانوں نے امریکہ کے حوالے کیا ازبکستان اور تازکستان اور تسمانستان سے اور امریکہ اور اپنے پاس آئے ہوئے مجاہدین پاکستانی جہاد میں شہید ہوئے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں یہ ایک عالمی جہاد یہ امت کا جہاد و اللہ جو شخص جہاد میں سیانت کرے گا وہ پوری امت کا حال پوری امت کا بدتار ہوگا وکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیانت ہر غقدار کا جھنڈا ہوگا سیاحت کے لیے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر غقار کا جھنڈا ہوگا جو اس کے پچھلے حصے میں اس کی سرین پر لگا ہوا ہوگا خائن ان لوگ غدار لوگ ہیں جو پاکستانی جہاز کے خلاف بھونکتے ہیں اور پاکستانی جہاز کے خلاف بولتے ہیں نماز کے خلاف بولنے کا کسی کو حق نہیں ہے روزے کے خلاف بولنے کا کسی کو حق نہیں ہے چاہے آپ افغانستان میں روزہ رکھیں یا پاکستان میں رکھیں چاہے آپ پاکستان میں نماز پڑھیں یا افغانستان میں نماز پڑھیں تو پاکستان میں جہاد, جہاد کرنے والوں کے خلاف بولنے کے کو کیوں یہ بھی عبادت ہے وہ بھی عبادت ہے کسی کو بھی حق نہیں دیا جا ہم نے اتنی ساری قربانیاں جو کی ہیں انسار میں قربانیاں کی ہیں مہاجرین میں قربانیاں کی ہیں پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں نے قربانیاں کی ہیں ان تمام قربانیوں کے بعد اگر کوئی خائن اور غدار اس پر یہ کہے کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی, ہوئی تھی ہم اس پر پشیمان ہیں ہم اس پر شرمندہ ہیں تو اس پر اللہ کی لعنت ہو ہم اس طرح کے لوگوں کو ماننے کے لیے تیار رہے الحمدللہ ہم نے جو جہاد اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے جس جہاد کو شروع کرنے کی ہم اور آپ کو توفیق بھی ہے ہمیں اس پر آخر وقت تک ڈٹ کر رہنا ہے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے اور ثابت قدمی دکھانی ہے اس وقت جا کر ہم اللہ کی اس آیت کے مطابق سچے مجاہد بنیں گے ہم خطف تم انسد بل الجن کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جن جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارا ابھی تک امتحان نہیں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان اور تمہاری آزمائش نہیں کی کہ تم میں جہاد کرنے والا کون ہے سابق قدم رہنے والا کون ہے بیس سال جہاد کر لینا کافی نہیں ہے میرے دوستو ثابت قدم رہنا ضروری ہے ثابت قدم رہنا ضروری ہے اب استفام کو استقامت ہزار کرامتوں سے زیادہ بڑی چیز ہے آسمانوں پر اڑنا کرامت نہیں پانی پر چلنا کرامت نہیں ہے اللہ کی شریعت پر ثابت قدم رہنا یہ کرامت ہمارے خون سے خوشبو آئے یا نہ آئے ہمارے کوہدا کے خون سے خوشبو آئے یا نہ آئے ہم اگر شریعت پر ثابت قدم ہیں اور اپنے موقف پر ثابت قدم ہیں اپنے عقیدے پر کاربن ہیں اور اپنے عقیدے کی خاطر لڑ رہے ہیں تو سب سے بڑی کرامت یہ ہے میرے دوستو اگر آج دو ہزار بارہ اگر آج ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی ہم سے خطا ہوئی نعوز بلّہ ہم اگر آج یہ کہے کہ ہم پشیمان ہیں ہم شرمندہ ہیں تو پھر ان بدائیوں کا کیا جواب دو گے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اپنے بیانات سے ہم نے انہیں تیار کیا ہم نے انہیں جوانی کی قیمتی جوانیوں کو بم بان, بان کر بارود بان کر ہم نے ان کو بھیجا اور جنہوں نے اپنی جانوں کو اڑا دیا وہ ہماری باتوں کو سن کر گئے ہیں وہ ہمارے باو کو جا کر انہوں نے پھاڑا ہے انہوں نے ہماری باتوں کو سن کر اللہ کے راستے میں قربانی کی ہے اگر ہم آج اپنے نظریات سے پیچھے ہٹ جائیں اپنے مئو سے منحرف ہو جائیں تو قیامت کے دن ان فدائی کو کی کیا جواب دو ان بہنوں کو کیا جواب دو گے جنہوں نے لال مسجد میں اپنے آپ کو قربان کروایا ان ماؤں کو کیا جواب دو گے جن کی دو لوگ صاحب ایک ایک طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ کے لیے لوٹے رہے لال مسجد کے اندر وہ بند رہے لیکن انہوں نے خیانت نہیں وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے وہ سرینڈر پوائنٹ پر آ کر تسلیم نہیں ہوئے باجوڑ میں محمد میں اور اکثری میں وزیر اسلام اور جنوبی میں خیبر ایجنسی اور دراز ان میں جو اتنے سارے لوگ قربان ہو گئے ان کی روحوں کو قیامت کے دن تم کیا جواب دا کراچی لاہور کوئٹہ پشاور کشمیر میں جو ہمارے ساتھیوں نے فضائی حملے کیے ہمارے ساتھی جو وہاں سے آ کر یہاں شہید ہو رہے ہیں جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے مائیں ان کو روتی ہیں آپ یقین کریں وطلۂ نظیم ہم اپنے بال دفعہ ایسی ماؤں کے پاس جاتے ہیں ہم سے پوچھتی ہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کا بیٹا شہید ہو چکا ہے ہمیں ان قربانیوں میں خیانت کرنے والے بن جائیں گے اگر ہم اپنے موقب سے ہٹ گئے ہمیں اپنے موقب سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہم نے جس چیز کا نعرہ لگایا ہے اور جس چیز کی ہم نے آواز لگائی ہے شریف یا شہادت کی خاطر ہم نے مرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے انشاءاللہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا یہ مردوں کا کام نہیں ہے یہ مومنین کا کام نہیں ہے یہ اہل ایمان اور اہل عقیدہ کا کام نہیں ہے یہ زیوس اور تد اور سلیغوں کا کام ہے جو لوگ جیوس ہوتے ہیں بے سلیل ہوتے ہیں وہ اپنے عقیدے سے منحرک ہوتے ہیں اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کا رسول کہتا ہے کیسا جنت دیوز. جنت میں تیوس آدمی داخل نہیں ہوگا جنت غیر رسمند لوگوں کی جگہ ہے جنت میں صرف غیر غیرتمند لوگ گلیں گے جنت میں صرف غیر مند لوگ داخل ہو سکتے ہیں بغیرت لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے بغیرت لوگ دیوس لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے لا یا جنت دیوس دیوس آدمی جنت میں داخل نہیں ہوئے اپنے ماں باپ اپنے عزت و ناموز پر غیرت نہ کرنے والا انسان دیوس ہوتا ہے اور جو چپتا ہے اپنے بھائیوں کی جانوں پر اپنے بھائیوں کے خون پر غیرت نہ کرے اس سے بڑا اور سیوسر کون ہو سکتا میرے دوستو ہم کسی قوم کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں کسی زبان کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں ہم صرف اور صرف اہلا کریمتوں اللہ کہ اللہ کا نام بلند ہو اس کے لیے لڑ رہے ہیں اور جب تک پاکستان میں اللہ کا نام بلند نہیں ہو جاتا جب تک پاکستان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریت عدالتوں میں بازاروں میں داروں میں اور مجلسوں میں نافذ نہیں ہو جاتی اس وقت تک انشاءاللہ ہمارا جہاد پاکستانی حکومت کے خلاف پاکستانی نظام کے خلاف پاکستانی خفیہ اداروں کے شفاروں کے خلاف انشاءاللہ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جان دی ہے واللہ العظیم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہزار جان دے اور وہ ہزار جان کداری حملے کرے تب بھی ہمارے دلوں کو راحت نہیں مل سکتی ہمارے دل آبام نہیں پا سکتا اس لیے کہ ہمارے بھائیوں کو جس انداز سے انہوں نے کیا ہے ہماری بہنوں کو جس انداز سے انہوں نے بے کیا ہے جس انداز سے ان کی بےعدبیاں کی گئی ہیں اس کو ہم نہیں بلا سکتے جو شخص لال مسجد میں ہونے والے ظلم کو بلا سکتا ہے جو شخص باجوڑ میں محمد میں اور میں شمالی و جنوبی وزیرستان اور سوات میں اور پورے پاکستان میں افغانستان کے مسلمانوں پر پاکستان کے ہاتھوں ہونے والے ظلم کو بلا سکتا ہے اس سے بڑا تیوس اور بغیرت دنیا میں اس کو بھی ہوتی اور ہم الحمدللہ دیوت نہیں ہیں ہم بغیرت نہیں ہیں ہم نے اللہ کا نام دیا ہے ان البین اللہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رقبئے بلا حوصن علیہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے ڈر نہیں ہے اور وہ ہمگین نہیں ہوں گے الجنت خالدین وہ جنتی, وہ جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے جزام بے مقام اور یہ ان کے ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے میرے دوست کو حضرات نے یہ جرت آپ حضرات انصار بھی رہے ہیں اللہ نے آپ کو دو فضیلت ادا کیا کتنے سارے صحابہ دوست جو یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ یار میں مہاجر بھی بنوں اور انصار بھی بنوں لیکن صرف ایک صحافی ہیں حسیفہ رضی اللہ عنہ جو کہ انصار بھی ہیں اور مہاجر بھی ہیں ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مہاجر بھی بننے کی تعداد نصیب کی اور انصار بھی بننے کی تعداد نصیب تھی ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جتنے بھی کام ان اللہ ہم اللہ کے اللہ کے لیے کریں گے اللہ کلیمت اللہ کے لیے کریں گے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرخ و حالت میں اچھی حالت میں ملنے کے لیے کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا وہ اخراط دنیا میں جو نعمت ہے جنہیں تم پسند کرتے ہو نہ اللہ, اللہ کی طرف سے ہے. یہ اللہ کی مدد میں ایک کلومیٹر نزدیک میں یہاں شیطانوں کا کیمپ ان یہودیوں اور نسرانیوں کے ایجنٹوں کا کیمپ ہے پاکستانی فوجی فوج کے شیطانوں کا حدیثوں کا کیمپ ہے اور ہم یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں پانچ ہزار مجاہدین اس وقت نیران شاہ ان علاقوں میں موجود ہیں اور ان میں سے اکثریت پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے الحمد للہ ہم کن کی زمین میں بیٹھ کر ان کے خلاف لڑ رہے ہیں جی اللہ کی مدد نہیں نہ من اللہ مدد اللہ کی برس. ہمیں ہندوستان سے امداد لینے کی ضرورت نہیں اسرائیل سے امداد لینے کی ہمیں ضرورت نہیں اس لیے کہ ہندوستان کا مالک بھی اللہ ہے اسرائیل کے مالک بھی اللہ ہے امریکہ کا مالک بھی اللہ ہے پوری دنیا کا مالک اللہ ہے اور وہی مالک ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تمہاری مدد کروں تو کوئی بھی تمہیں شکت نہیں دے سکتا غالب اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا اس لیے میرے دوستو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے غلط کاموں سے بچنا چاہیے بیت المال کے معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے علماء کا احترام کرنا چاہیے اپنے عقیدے پر مضبوط جمنا چاہیے انشاءاللہ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ اگر ہم سیانتوں سے بچیں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور الحمدللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل دو ہزار پانچ میں بھی اللہ تعالی کا لشکر آیا اور کشمیر و بالا کوٹ میں تقریباً ایک لاکھ کے قریب یہ مردار پوزی مردار تھا زلزلے اور دو دس میں دوبارہ اللہ تعالی کا عذاب یہ سیلاب کی شکل میں آیا اللہ تعالی نے نوشہ وغیرہ ان علاقوں میں فوجیوں کے مراکز کو تباہ و برباد کر دیا الحمدللہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی امداد ہمارے ساتھ اتنی زیادہ ہے اگر اس کے بیچ تھوڑا سوچو تو خود اپنے آپ سے شرماؤ گے تو اتنی امداد ہماری کر رہا ہے اور لیکن ہم کتنی سستی کر رہے ہیں مہنگائی کے عذاب میں مبتلا ہے پاکستانی حکومت غلامی کے عذاب میں مبتلا ہے پاکستانی حکومت اور مجاہدین کے سربوں پر ضربے اس کے سر پر لگ رہے ہیں انشاءاللہ وہ وقت نہیں ہے. جب کابل میں بھی اسلام آباد ہوگا اور اسلام آباد میں بھی اسلام آباد انشاءاللہ ہمیں ویزوں کی ضرورت نہیں ہوگی پاکستان افغانستان نہیں ہوگا صرف اسلامی عمارت انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے وقت قریب فتح بہت نزدیک ہے میرے دوست یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں جس کو اللہ دکھائے یہ بھی اچھا ہے نہ دکھائے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ضروری نہیں ہے اس فتح کو دیکھنا لیکن انسان چاہتا ہے کہ دیکھے اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے ایک اللہ دکھائے لیکن اللہ تعالیٰ شہادت سے تو یہ بہت بڑی نعمت میں آپ کو آخری بات یہ کروں گا اور اس کے بعد آپ بیان پسند کر کے اجازت چاہوں گا آپ سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں جب فتوحات نزدیک ہوتی ہیں تو دو باتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک شہادہ میں اضافہ ہوتا ہے دوسرے فتنوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کیا کہا ایک شہادا میں اضافہ ہوتا ہے بولے آپ میں اضافہ ہوتا ہے دوسرے فتنوں میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستوں میرے بھائی اللہ تعالی سے ہر وقت یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دس سال بیس سال لوگ جہاد کرتے ہیں پھر جس دشمن کے خلاف لڑتے ہیں اسی کو اپنا بھائی حالانکہ بھائی تو ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں اس کو جب وہ شریعت پر قائم ہو جائے ان کا مسلا توبہ کر لے نماز قائم کر دے زکوت دے, دے تو تمہارے دینی ہی بھائی میں اس مقصد میں تو ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. لیکن کچھ لوگ ان کو اپنا بھائی بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں ان کے ساتھ گلے بھی ملنا چاہتے ہیں جن شیطانوں نے جن بدماشوں نے ہماری بہنوں کی بےزشی کی ہے ہماری ماؤں کی بےزشی کی ہے میں اس کے ساتھ ہاتھ کیسے ملا کرتا ہوں اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے جنہوں نے ہماری بےزی کی ہے ہماری بہنوں کی بےزتی کی ہے ان کے پردوں کی بےزی کی ہے ان کی چادر کی بےزی کی ہے کی ہم ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا ہم اس تیارت کا تصور نہیں کر سکتے سوائے غریب ان کا کوئی علاج ہمارے نہیں ہم تو قبائلی دشمروں میں اس سے زیادہ معاملہ کریں تو دین کی خاصر عزت کی خاطر ہم کیوں سستی کرتے ہیں اپنے عقیدے میں ہمیں مضبوط رہنا چاہیے یہ فتنوں کا زمانہ ہے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ مانگا کرو کہ اللہ ہمیں جتنی بھی لمبی عمر دے لیکن شہادت ضرور ہے پچاس سال ہماری زندگی ہے ایک سو بیس سال ہماری زندگی ہے یہ تو آپ کی مرضی ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہماری کتنی زندگی لیکن شہادت سے معلوم نہ کرو اللہ تعالیٰ سے فتنوں سے بچنے کا علاج صرف یہ ہے کہ گولی یہاں پر لگے دشمن کی تلوار یہاں پر لگے اور ہمارا خون دیکھ جائے انشاءاللہ اللہ اس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائے گا ان ہماری غلطیاں بھی اس سے معاف ہو جائیں گی شہادت کے علاوہ اور کوئی تابن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں ہمارے گناہوں کو صاف ہم بہت گناہ گار تھوڑے اعمال کو دیکھ کر ہم کہیں مغرور نہ ہو جائے یار ہم نے بہت کام کیا نہیں ہم بہت گنہ گار ہماری بہنیں جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری بیٹیاں جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے بھائی جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کی طرف سے ہم گناہ گار ان کی خدمت کرنا ہے ہماری ذمہ داری ہے ان کو چھڑانا یہ ہماری ذمہ داری ہے پورے پاکستان میں پورے افغانستان میں ہندوستان میں پوری دنیا میں جہاد پوری دنیا میں اسلامی شریعت ناصل کرنا ہے ہماری ذمہ داری ہم گناہ گار ہم یہ جو جہاد کر رہے ہیں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے کر رہے ہیں ہم جو شہید ہونا چاہتے ہیں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کر رہے ہیں ہم نے کوئی اللہ کے اوپر ناوز بل احسان نہیں کیا ہے جب. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جہاد میں قبول کیا ہے اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ کتنوں کی بات میں نے آپ کے سامنے کی واللہ اللہ اگر ہمارے دلوں میں تھوڑا فرق آیا تو اللہ تعالیٰ نکال کر پھینک دے کے آ گیا اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ مچھلی کو جانتے ہیں مچھلی جب تک زندہ ہوتی ہے وہ پانی کے بہاؤ کے خلاف اور موٹ کے خلاف چلتی ہے اور جس دن مچھلی مر جاتی ہے تو وہ پانی کے ساتھ جاتی ہے پھر پانی اسے لے جا کر دریا سے باہر دیتا ہے اتنا بڑا دریا ہے لیکن اس میں اتنا سینٹی میٹر مچھلی دو سینٹی میٹر مچھلی کو وہ رہنے نہیں دیتے میرے دوستو دوستوں جہاز بیس طرح کا ایک سمندر ہے دریا ہے۔ اس میں جو بھی پتنوں کے خلاف چلے گا جو بھی باطل کے خلاف چلے گا اور پروپنڈو کے خلاف چلے گا وہ زندہ مچھلی کی طرح جیے گا اور زندہ رہے گا آخر صحیح ہوگا لیکن جو ان حالات کو دیکھ کر ویسے ادھر ادھر ہو جائے گا کہ یا شاید وہ بھی صحیح ہے شاید یہ بھی صحیح ہے ہاں وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ایک ٹھیک ہوتا ہے سب ٹھیک نہیں ہوتی جب اس سستی میں آ جائے گا تو خود بخود کتنے میں مبتلا ہوگا یار اس کی بھی تو گاڑی ہے نا یار وہ بھی تو اتنا جہاد اس نے بھی تو کیا ہے نا یار اس کو بھی تو لوگ سلام کرتے ہیں جب ان باتوں میں آدمی آ جاتا ہے تو کتنے میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ جہاد کا میدان اسے مردہ مچھلی کی طرح باہر پھینک دے گا اس لیے میرے دوستو یہ دو, دو باتیں فتوحات کی علامت مجدد. یہ علماء کی باتیں ہیں حدیث قرآن نہیں ہیں. تجربہ ہے ایک شہاد شہدا میں اضافہ ہوگا دوسرا فتنوں میں اضافہ ہوگا اچھے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو کر چلے جائیں گے اور برے اور خطرناک لوگ جو ہیں وہ فتنوں میں مبتلا ہوں گے اس کے بعد اللہ تعالی ان لوگوں کو کھڑا کرے گا جو کہ شریعت کو قائم کریں گے اور یہ چیز آپ نے روس کے جہاد میں دیکھی ہوگی کہ روس کے وقت جہاد مجاہدین نے جہاد کیا جہاد کیا جہاد کیا شہید ہونے والے شہید ہو گئے اس کے بعد پانچ سال تک سیاح اور افغانی حکومت اور دیگر غذار یہ سب لڑتے رہے آپس میں پانچ سال تک لڑتے رہے بیت اللہ شریف میں جا کر قتمے اٹھاتے اور پھر آ لڑتے پھر اللہ تعالیٰ نے ان شہدا اور فتنہ بازوں کے درمیان میں سے ملا امیر المومنین ملامین عمر مجاہد حفظہ اللہ کی قیادت میں وہ سادے طالب جان کو نکالا جن کی طرف مثبت کرنا آج ہم اپنی سعادت سمجھتے اس لیے میرے دوستو دوستوں طالبان کے ساتھ رہنا ہمارے لیے سعادت ہے ہم اپنے افغان بھائیوں کی قدر کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان میں موجود تمام مجاہدین کی حفاظت فرمائے ان کو کامیاب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت سے محروم نہ فرمائے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت ہماری ملاقات ہو اس حالت میں ہماری ملاقات کرائے کہ ہم سے خوش ہوں اور راضی ہوں اللہ وسلمہ محمد وبر وسلم السلام علیہ و رحم